عیسائی <الْبَاب> <سؤال> مبارکہ کے اندر حج کے احکامات بیان ہوئے اس سے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں دوران حج مانگ جانے والی دعاؤں تک کو تعلیم فرمایا <سؤال> رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں یعنی جو بیان کر دیے گئے ہیں من فرادی الحجا پس جو بندہ ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے یعنی احرام باندھ لے نیت کر لے حج کی احرام باندھنے کے ساتھ ہی فلاں رفا سا ولا فسوکا ولا جدال فلحج وہ اپنی گھر والی کے سامنے بے حجاب نہ ہو فلاں رفا اور یہاں تک کہ اپنی گھر والی کے سامنے ایسی باتیں بھی نہ کرے جی یعنی وہ تمام چیزیں جو اپنی گھر والی کے ساتھ کرنی حلال ہیں وہ بھی حرام ہو گئی احرام باندھنے کے ساتھ ہی باتیں کرنا بھی منع ہو گیا یہاں تک کہ وہ کوف سے پہلے کسی نے اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا کوئی بندہ تو وہ حج تو اس کا گیا لیکن جی کرنا وہ بھی پورا پڑے گا, پڑے گا. یہ نہیں کہ چلو بھی اس سے یہ حرکت ہو گئی ہے تو وہ حج چھوڑ دینا وہ حج بھی हج پورا کرے گا سات تاوان میں ایک اونٹ زبا کرے گا وہاں اگلے سال پھر حج کرے گا سمجھ نا مسئلہ हाँ हाँ اتنا سخت حکم ہے یعنی کہ حج کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد عرفہ ہونے تک اگر یہ کر لیا تو اس کا حج وہ بھی گیا اگلے سال بھی کرنا پڑے گا اونٹ بھی دینا پڑے گا اونٹ یا گائے جو بھی میسر ہو وہاں تو اگر عرفہ کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جی پھر اسے دم دینا پڑے گا سمجھایا نا مسئلہ پھر حج باطل نہیں ہوگا لیکن وقوف عرفہ سے پہلے اس نے یہ کر لیا تو حج ہی تو اس لیے اتنی سختی کے ساتھ ماند فرما دی فرمایا کہ رفصا فلا رفع میں میں اس میں بے بےحجاب نہ ہو اپنی گھر والی کے سامنے اور آگے فرمایا بلا فسوق اور گناہ بھی نہ ہو اور ہر طرح کا گناہ جتنے وہ پہلے بھی منع ہیں لیکن جو اس حالت میں خاص طور پہ جن کو منع کیا گیا انہیں بھی گنا کہا گیا یا اپنی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کرنا وہ بھی گناہ ہو گیا نا مسئلہ ولا اور اس میں بھی نہ ہو، گناہ بھی, نہ ہو کوئی بھی اور, میں, ولا جدالا اور میں لڑائی بھی نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے ہم تو عمرہ کریں تو لڑ پڑتے ہیں. وہ, وہ بندے جو بیچارے 20 بیچ, بیس پچیس پچیس سال سال تک ان کی بڑی گہری یاریاں ہوتی ہیں وہ عمرے پہ چلے جائیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اتنے بندے لڑتے دیکھے تو ایک مرتبہ بہت سارے دوست اکٹھے گئے یعنی کہ جب بھی گئے وہاں لڑائی ضرور دیکھی ہم نے اپنے ساتھ والے لڑ پڑتے تھے ان کی صلح کرواتے کرواتے میں تو صلح کروانے کے میں نے کہا مجھے تو آپ سلیح لائے ہو سلح کرواتا رہ کی <تصفح> اور تو کوئی کام میرے ذمہ نہیں ہے وہاں اس یعنی کہ وہ بندے یعنی کہ میاں بیوی بھی بی بی لڑ پڑیں گے وہاں لٹ پڑے سامان جیسے یہ ہاتھ دنگا کرتے نا بالکل خاص طور پہ حج میں تو منا کیا گیا حج میں نہیں کرنا بڑا فسوق بڑا جل پاج حج میں لڑائی نہ ہو بھائی جھگڑا نہ ہو وہاں بندہ گیا کیوں ہے اپنا نفس مارنے گیا ہے جو بندہ لڑ رہا ہے وہ کس اپنے نفس کے لیے لڑ رہا ہے نا اپنی انا کے لیے لڑ رہا ہے جس بندے نے اتنی انا قربان کر دی کہ سلے کپڑے تک اتار دیے وہ جناب اپنے چادریں باندھ کے لگا پھرتا ہے وہاں سر اس نے ننگا کر دیا اپنا اتنی ساری قربانی دے دی وہ بغیر چھت کے پڑا ہوا ہے ایسے ہی ہے تو فمار تبارک بتا رہا نہیں وہ لاجدال ہے فی الحج کہ آب اس میں وہ لڑائی بھی چھوڑ سکتا تو پھر تم نے اپنی نفسانیت کو ترک کیسے کیا ہے کیا چھوڑا تم نے اپنا پھر ولا جدار لڑائی نہ ہو جھگڑا نہ ہو یعنی کہ زبان سے ہے نا وہ بھی نہ ہو رب تمارک وطالہ نے اتنا سختی کے ساتھ منع فرمایا اور آگے فرمایا اور جو بھی تم نیکی کرو گے وہاں خیر کا کام کرو گے اللہ لتبارک و تعالی جانتا ہے میں کہ تمہارے لیے یہ دیکھیں مزے کی بات دیکھیں پہلے یہ منع کیا فلاں وہاں بے حجابی نہ ہو اپنی گھر والی کے سامنے اور آگے کہ بلا فسو کا وہاں گناہ نہ ہو آگے کہ جدال فلاج وہاں جھگڑا نہ ہو بھائے یہ نہ کرنا یہ بھی بڑا کام ہے اور اس سے بڑا کام یہ ہے وما تفعلو من خیر اللہ ایسے دنوں میں ایسے اوقات کے اندر صرف اور صرف نیکی میں اور خیر کے کاموں میں مصروف رہو ہر بندہ اللہ علا کر رہا ہو ہر بندہ ذکر و فکر میں مصروف ہو ایسے سمجھے کہ جتنے بھی افعال ہیں وہاں حج کے وہ ساری کی ساری ایک نماز ہے کیا ہے ایک نماز ہے نماز شروع کر دی اس نے نیت باندھنے کے ساتھ اب نماز تبھی پوری ہوگی جب وہ حلق کروا لے گا جیسے ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران کوئی بات تو نہیں نہ کرتے وہ الگ بات ہے کہ ذہن میں پوری جناب وہ ریل چل رہی ہوتی ہے کیا کس سے ہے اور کیا کیا کس کو دینا ہے نماز میں کھڑو کے ہر چیز یاد آ جائے گی وہ باتیں یاد آتی جو بندے کو یاد ہی نہ ہو زور لگا کے جو یاد نہیں آتی نماز میں بغیر زور لگائے یاد آ رہی ہوتی ہے یا نہیں ایسا تو ربت بارک و تعالیٰ نے جدال نہ ہو یہ ساری چیزیں منع فرما دی اور مبارک کا یہ والا حصہ جو ہے وہ تو ذبح یہ خاص طور پہ یمنیوں کے بارے میں نازل ہوا وہ الگ بات ہے کہ آج پاکستانی آگی آئے پاکستانی آگے رفتبارے کو بتا نے اشاع بنا کہ یمنی کیا کرتے تھے یمنی کا کام یہ تھا وہاں سے جب روانہ ہوتے نا حج کے لیے تو گھر سے سامان نہیں اٹھاتے تھے گھر سے سامان نہیں اٹھا دیتے کھانے پینے کا, پینے کا. کوئی بھی چیز ضرورت کی نہیں اٹھا دیتے. ایسے لوگ کہتے کہ اچھا جیسے ہی وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچتے آج کے دنوں میں تو وہاں آ کے لوگوں کو تنگ کرتے لاؤ بھائی خود کلے کلے کھدی جا رہے ہو چھن بھی دے ہوئے تھے کرتے نا کئی لوگ کلے کلے کھدی جا رہے ہو تو وہ یہی کرتے تھے لوگوں کہتے ہیں ہاں بھی نکالے ہمارا حصہ بھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ ہی دے ہمیں تو تعالی نے جب اسے ضرورت پڑے تو مانگے کسی سے نہ جب نفس کہے نا بھی اب کھانا کھانا ہے تو اس وقت بھی نہ مانگے کسی سے توکول تو یہ ہے میں اور ایک تم حضرت بابا فرید الدین ان کے بھائی کیا نجیب الدین، ان کا تو ہمیں نام ہی نہیں پتا متوکل رحمہ اللہ اتنے بڑے آپ چلتا تھا نا اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ دو والا کون سا ہے چار والا کون سا ہے پانچ والا کون سا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا اور بھروسہ رفتبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہوتا تھا عید والے دن کچھ لوگ جمع ہو گیا آپ کے گھر مہمان کے آگے کھانا کھانا ہے. تو آپ کی گھر والے کہنے لگے گھر میں تو کچھ ہے نہیں تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے انہوں نے کہا جو آج تک دیتا ہے آج بھی دے گا وہ ہے پورا سال دیتا رہا ہے آج عید کے دن آج نہیں دے گا وہ اتنی بات کی اور چھت پہ چلے گئے جا کے نا سر سہی تھے میرا گھر ہونے لگے کہنے لگے یا اللہ بندے تو نے بھیجے میں کون سے بلا کے لایا ہوں اب روٹی بھی دے تو کہتے ہیں وہ سر سجدے سے جیسے اٹھایا نا انہوں نے دعا کر کے اپنی چھت پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پورا دسترخوان روٹی کا بھیج دیا تھا میں یہ لے جاؤ جا کے کھلاؤ تو انہوں بندہ بھروسہ رب کی ذات پہ کرے تو پھر رب تو عطا فرماتا ہے اسے اچھا اگر کوئی بندہ ایسا بھروسے والا ہے یعنی ہے اسے رب تبارک وطالعہ کی ذات پر تو پھر بالکل نہ اٹھائے یہ نہیں لیں گے ہم بیماری پھر شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں بس پتہ نہیں جی کون سے گناہ ہو گیا ہم سے اب سمجھ نہیں آ رہی گنا کون سا ہوا حاجی صاحب تم نیکی کرتے کہاں ہو رات دن تو الٹے کام میں پڑے ہوئے تم رفتار کو بتا لگا ایک حکم نہیں مانتے ہو اور آگے سے تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ گنا کون سا ہوا تم سے بھائی دوائی نہیں کھائی اس نے بیماری بڑھی شکا شاش شروع ہو گیا ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے بیماری اسے لگ گئی ہے بیماری بڑھ گئی ہے اس کی لیکن پھر بھی زبان پہ کوئی شکو شکایت نہیں لا پھر بھی رفتالا کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہے مولتا تیرا شکر ہے مولاتا کرم ہے تو ایسا بندہ جو ہے وہ دوائی نہ لے اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے جائز ہے, لیے جائز ہے، غصباق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے شگر تھے بہت بڑے محدث بہت بڑے محدث جب فوت ہوئے نا، تو بندہ غسل لگا تو ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی پسلیاں ساری ٹوٹی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ اتنی پسلیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی ساری ٹیڑھی ہیں درست بھی نہیں کروائی گئی کیا وجہ ہے اس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے انہوں نے کہا یہ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ سے نا ہوتا ہے وہی نیچے گر پڑا تھا ان پر چھت آ گئی تھی ان پر تو اس سے ان کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی ہیں صرف گھر والی کو پتا تھا بیس سال سے ٹوٹی ہوئی تھی نہ انہوں نے علاج کروایا نہ کسی کو بتایا بتائے بھائی ایسا ہے تباہ کسی کے پاس کہ پھر بیس سال تک پسلیاں ٹوٹی رہیں نہ دوائی لے بندہ نہ کسی کو بتائے ایسا اگر کسی کا تکوا ہے تو بالکل دوا نہ کھائے اگر اسے پتہ ہے کہ جناب رات ہونی ہے تو چیخ چلانا ہرش شروع ہو جانی ہے پھر جس کے پاس بیٹھے گا رب کی شکایتیں کرے گا میں مارا گیا جی پتہ نہیں رب تعالی نے کیوں ربطار میں مبتلا کر دیے تو ایسے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے دن ہی ڈاکٹر کو طبیب کو چیک کروایا جناب دیکھیں مجھے کیا مرض لگا ہے اور دوائی لے کے کھائے اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے دوا جو بھی لینی ہے نا اسے آپ یہی سمجھیں کہ اونٹ باندھ رہے ہیں وہ اگلے صحم کے پاس آئے تھے نا دیہاتی سے ابھی وہ آ کے اونٹ کھلا چھوڑ دیا ملازہ فرما لیا آ کے کے پاس بیٹھ گئے، میں تمہارے اونٹ کا کیا بنا کے حضور اللہ کے بھروسے پہ میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا نے کہ جاؤ پہلے باندھو پھر رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو اس سے ثابت ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے آکل صدلام جب اعلان سے پہلے غارے ہرا میں جاتے تھے آک السد السلام تو اس وقت بھی حضرت امداد پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو کھانا بنا کے دیا کرتی تھی <مقارت> وہ ایسا کھانا ہوتا تھا جو جلدی ناراض نہیں ہوتا جلدی ضائع نہیں ہوتا ایسا کھانا بنا کے جیسے وہ چوری وغیرہ ہو گئی وہ پہلے دور میں بناتے تھے اب تو خیر وہ پینیا شنیاں وہ اپنی پینیاں رہ گئی ہیں اور تو پینیا رہی نہیں نہ وہ رواج رہا نہ وہ لڑکے کھاتے ہیں آج کل کے بچے برگر شورما جن کے منہ کو لگاؤ وہ پرانی غذائیں کہاں برداشت ہو دیسی گھی تو ایسے نہیں لگتا میں دودھ یہاں کا گاؤں سے دودھ آ جائے نا یہاں کے بچے دودھ نہیں پیتے وہ کہتا ہے آتی ہے میں کہا بچہ وہ آپ نے جو خالص پانی ڈالا ہوا پیا ہے آپ کو یہ دودھ کیسے کا بلا بتائیں ہے نہیں وہ دودھ نہیں ان کے منہ کو لگتا بو آتی ان کو تو حال یہ ہو گیا ہمارا تو دوا بندہ کھائے کیا کرے رب کی ذات پر یہ نہیں کہ ڈاکٹر جو کرے گا یہ کرے گا دوائی کرے گی وہی ہوگا نہ دوا بھی کھائے تو رب کی ذات پر ہو کہ ہوگا وہی جو میرے رب چاہے گا ہوگا <سؤال> وہی جو میرا رب چاہے گا تو رب بارک و تعالی کی ذات پر کھانا بھی اپنے ساتھ باندھ لے جہاں بھی جا رہا ہے کھانا بھی ساتھ لے جائے جی میرے رب نے چاہا تو میں کھا لوں گا میرے رب نے چاہا تو میں کھا لوں گا میرے رب نے چاہا تو میرے ساتھ رہے گا اس طرح بھروسہ ربت بارک و تعالی کی ذات پر میں اٹھا رہا ہوں جو میری قسمت وہ مجھے رب اتار بعدوں کا تو ہوتا نہیں ہے بندہ اٹھا کے ساتھ کچھ اور لاتا ہے کھاتا کچھ اور نہیں کھا کچھ اور رہا ہوتا ہے تو ہو لگاتے ہم تو کرنے یہاں آ تمہارا حال یہ ہوتا ہے جو تبکل کرنے والا بابا فرید الدین کے بھائی جو تھے نا نجیبین متبقل آپ کو لوگوں نے کہا آپ تو بڑے متبقیل ہیں میں تو متل ہوں متقل کہتے ہیں بہت زیادہ کھانے والا, والا میں تو وہ ہوں. والا آج دی دیکھے ان کی کیسی ہے رب تبارک نے ارشاہ فرمایا کہ یہ کام تم نہ کرو. یہ نہیں کہ تم اٹھاؤ اور آگے جا کے خود بھی پریشان ہو اور لوگوں کو بھی, بھی پریشان کرو میں یہ نہیں چلے گا رفتار کو بتالے نے منع فرما دیا اور آگے میں ساتھ ساتھ رفت بار کو نے نصیحت بھی فرمائی اور نصیحت بھی کیا ہے سبحان اللہ میں وہ تزدو میں کہ تم سامان اپنا ساتھ لے کے جا کرو جہاں بھی سفر کرنے لگو وہ تزبد راہ جسے کہتے ہیں میں وہ لے کے جا کرو سفری ضرورتیں سفری ضرورتیں آج کل تو خیر وہ ہمارے حال ہی نہیں رہا ورنہ سفر کے اندر سوئی دھاگہ بھی ساتھ رکھتے دیتے سوئی دھاگہ بھی, بھی ساتھ, ساتھ ہوتا تھا سرما وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں ساتھ ہوتے ہیں یہاں بھی سفر میں جاتے یہ چیزیں ساتھ ہوتے ہیں ہمارے یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں نا یہ تو اس بات کے اتنے پابند ہیں گھر سے نکلیں گے یہاں مدرسے میں آئیں گے بچے تو ساتھ لے کے آئیں گے سوئی دھاگہ سئی دھاگا ساتھ ہوگا کہتا ہے یہ مدنی باکس جی اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے تو سفر کے اندر بندہ جب جائے تو ضرورت کی چیزیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ساتھ ہوں اب آپ نے دیکھو گا ہمارے بزرگ جو تھے پرانے وہ کیا کرتے تھے کندھے پہ ایک چادر رکھتے تھے نہیں سمجھا مسئلہ ایک چادر ہوتی تھی کئی بزرگ تو دو چادریں رکھتے تھے ایک چادر سامان میں بندھی ہوتی ہے ایک کندھے پہ رکھی ہوتی ہے کیوں راستے میں کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے کپڑے خراب ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چادر کندھے پہ ہے وہ جناب آپ اتاری وہی باندھی اور نماز پڑھ لیجایا مسئلہ آج کو نماز ہی قربان کر دیں گے لیکن یہ فیشن کون قربان کرے یہ تو فیشن قربان کرنے والی بات ہے کمرے پہ چادر رکھ لی جائے تو کہیں گے یار عجیب بندہ ہے باقی سارا کچھ کر لیں گے سارا کچھ اٹھا لیں گے لیکن یہ جب بات آئی نا ہاں ایک بھی چادر بھی ساتھ رکھی جائے وہ ہم سے نہیں ہوگا یہ چادر ساتھ رکھنا یہ کریم اکل صبح کی سنت ہے جیسے یہ ناطے پڑھ پڑھ کے نا کملی کالی ہے کملی تو نہیں کہنا چاہیے کملی کہنا بھی نہیں چاہیے کملی کالی ہے شان نیرالی ہے پڑھتے نہیں پڑھتے میرے کملی والے کی شان نیرالی ہے یہ ناطے پڑھتے نہیں پڑھتے تو وہ اکلام یہی چادر رکھا کرتے تھے یہ حضور کی سنت مبارک ہے جہاں بھی ہوتے عکل اصل شام چادر حضور کے ساتھ ہوتی تو وہ چادر جو ہے نا بندہ نماز پڑھنے لگے نیچے بھی چالے لیٹنے لگے پالا, سردی لگنے لگے تو اوپر تبارک لے جاؤ ساتھ فائن نہ خواہ رزاد کی اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے وہ کیا ہے وہ تقوا ہے کیونکہ حج کا بیان چل رہا ہے تو حج کے اندر بندے پہلے لوگ جاتے تھے پانچ پانچ چھ چھ مہینے لگتے تھے پرانے بابے آپ نے سنے ہوں گے اب تو خیر وہ نظر تو نہیں آتے خیر کو ہی ہو تو ہو جو پیدل سفر کیا کرتے تھے وہ سواریوں میں سفر کیا کرتے تھے گدھے پہ اونٹ پہ اس طرح کی چیزوں پہ سفر کرتے تھے حج کے لیے جاتے تھے پرانے بابے سنتے ہیں ہمارے خاندان میں بھی تھے جو چھ مہینے میں جا وہاں پہنچے تھے اتنا یعنی کہ سفر ہوتا تھا ظاہر بات ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے سفر کرتے تھے باقی آرام کرتے تھے رات کو بھی دن کو بھی آرام کیا کرتے تھے تو نے بارشا فما کہ فلنا خیر الزاد تقوی زاد راجو ہے نا تمہارا, تمہارا وہ تکوا ہے تقوی وہ کیا تقوی ہے, تقوی ہے, تقوی وہ کیا تقوی ہے تقوی رب سے ڈرتے رہنا سارے راستے تقوی میں تقوی تقوی وہاں پہنچ کر حج جب تک تمہارا پورا نہ ہو جائے یہ زیادہ راہ ضروری ہے اور یہ صرف حج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تکوا ساتھ ہو یہ ہر سفر میں ضروری ہے کیونکہ آکر صاحب شام کے سیابی آکر شام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گزار ہوئے, ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبدنی میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے سامان دیجئے سفر کا لفظ یہی بول رہے تھے مجھے سامان دیجئے سفر کا اور ان کی مراد یہی تھی کہ مجھے سفر کے لیے دعا دیجیے کیونکہ بندہ مومن کے لیے سفری سامان جو ہے نا دعا سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے سب سے بڑا سامان جو ہے وہ دعا ہے اکل ستو سامنے کیا سامان دیے جی انہیں اکلسام نے یہ دعا دی زبدک اللہ اللہ تبارک و تعالی تقویٰ تیرے ساتھ کر دے ہاں تکوا تیرے ساتھ رہے یہ رب تبارک و تعالیٰ سامان عطا فرمائے تقویٰ والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھے وہ تقوی اے اکل والو تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو کیونکہ اکل والے جو ہیں وہی وہ ڈرتے ہیں اکل والے ڈرتے ہیں ربت بارک سے وہ کوئی ادھر ادھر کے کام نہیں کرتے اگلی آئے مبارک کے اندر نے فرمایا جی دیکھیں جب یہ منع کر دیا گیا انہیں کہ جتنے بھی پہلے یہ اسلام نے جو حج لازم کیا نا جو آکل نے حج میں اصلاحات کی ہیں آگے ان کا ذکر آ رہا ہے یہ پہلے بھی اسلحہ یہ کہ لوگ وہاں سے آتے تھے کچھ نہیں لے کے آتے تھے ساتھ تو وہاں کے منگنا شروع کر دیتے تھے آج کے آخری حصے میں اور اگلا جو ایک مسئلہ ہے وہ انتہائی عام مسئلہ ہے لوگ جو تھے مکے کے اور دور دراز کے علاقوں کے وہ وہاں جمع ہی اس لیے ہوتے تھے کہ وہاں جمع ہو کر کے وہ اپنے مال تجارت لے آتے تھے وہاں میلے لگتے تھے حج کے اپنے جو ان کے طریقہ ہوتا تھا وہ کرنے کے بعد پھر وہاں لوگ جمع ہوتے تھے لوگ اپنے میلے لگتے تھے اپنے سامان بیچتے تھے خریدتے تھے سارا کچھ کرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جی ارشاد میں حج کے لیے جاتا ہوں تو حج کے لیے جاتے ہوئے کوئی چیز سامان ساتھ لے جاؤں میری نیت اصل یہی ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں ساتھ سامان بھی لے جاؤں تو وہ بیچ کر کے اگر میں کوئی چار پیسے کما لیتا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مائر شاہ فرمانے لگے میں اقل عصلام کے پاس بیٹھا تھا ایک بندے نے یہی سوال کیا تھا جو تم کر رہے ہو لیکن اس کا سوال تھوڑا مختلف تھا اس نے یہ پوچھا تھا اقلیۃ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹ ہیں ہم دور جاہلیت میں بھی یہی کرتے تھے اپنے اونٹ ساتھ لے جاتے تھے وہاں اونٹ کرائے پہ دیتے رہتے تھے اور ساتھ, ساتھ اونٹوں کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے اور اپنے بھی رہا بھی بھی ہوگا سامان کو سوار کر لیا یہ میں کام کرتا رہی نیت حاجی کی ہو تو میرے لیے گناہ تو نہیں ہے حج میرا حج ہی رہے گا اس میں کوئی ملاوٹ والی بات تو نہیں آئے گی آکلام کی بارگاہ میں عرض کر کے خاموش ہوئے آقل ہو گئے اتنی دیر میں جبریل امین علیہ سعد وسلام جی آئے مبارک لے کر ناجمان <سؤال> ہے رب میں کوئی بندہ ہے ایسا یہ اپنا سامان ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے سامان لے جائے یہ سامان نہیں لے کے جانا چاہتا تو وہیں سے جا کے خرید لے وہیں سے لے آئے یہاں آ کے بیچ دے لیکن یہ نہ میں حقیقت کروں ہمارے ملک کے لوگ اور پٹھان جو ہیں اور دوسرے بھی ساتھ بہت ساری جو ہے نا ایک تعداد ہے جو وہاں جاتے ہیں بلیک کا سامان خریدتے ہیں کرتے ہیں کرتے وہاں سے سے اور یہاں سے بہت سارے لوگ تو وہاں جاتے ہیں چرس لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے چرس بیچتے ہیں بتائیں گیا حج پہ ہے اور بے چرس رہا ہے کئی بار یہ پاکستانی جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں چرس لے کے جاتے ہوئے ایک مرتبہ ملتان کی ایک عورت تھی وہ تو کوئی کلو چرس لے کے جا رہی تھی حال یہ ہو گیا ہے یعنی جا حج کرنے رہے ہیں اور کام یہ ہے اس حج کا کیا فائدہ بھائی کیا حاصل ہوگا تمہیں اس حج سے جیسے حج میں تم چرس بیچنے کے لیے جا رہے تو یہ ایسا کام نہ ہو کام وہ ہو جس کو اللہ تبارک وطالع نے حلال قرار دیا ہے اچھا جیسے حج کے اندر رفس بھی مناؤ خوب بھی مناؤ جدال بھی مناؤ اس حاج میں چرچ بیچنا کہاں حلال ہوگا اس حج میں سمنگ کا سامان اٹھانا وہ کہاں حلال ہوگا اتنے اتنے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں یا اتنے لوگ سامان لے کر ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ سودے کرتے ہیں آپ وہاں پہنچے آپ کو سامان اتنا وہاں پہنچ جائے گا صرف وہاں پہ دستخط کرتے ہیں سائن کر دیے سامان کون <سلام> سے سارا سختی کے ساتھ منع فرما دیا ایسا نہیں کرنا صرف وہی لینا ہے بیچنا چاہ یہ بھی ذہن میں رہے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سفر اس کا حج کا ہے یا سفر تجارت کا ہے یہ ایسے معلوم ہوگا کہ اگر حج نہ کرنا ہوتا تو وہ جاتا ہی نہ وہاں حج نہ کرنا ہوتا اس نے تو, تو وہاں جاتا ہی نہ یعنی حاج, حاج کے لیے ہی جا رہا ہے باقی سارے کام ضمنن ہیں باقی سارے کام ضمنن ہیں وہ ضرورت کی تاد کر رہا ہے چلو غریب ہے اتنا عرصہ وہ کام نہیں کر سکے گا تو وہاں کچھ لے لیا بیچ لیا چلو چار پیسے آ جائیں گے اس کو وہاں بھی اپنا کھانا کھاتا رہے گا گزارا کرتا رہے گا اور یہاں واپس ائے گا تو اپنا نظام یہاں بھی چلتا رہے گا کیونکہ حج کے دنوں میں بہت سارے دن ایسے آتے ہیں تو خیر بالکل حضر حج کا چاند نظر آنے کے بعد بھی بندے آخری دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں جا کر سیدھے وہ وہی اترتے ہیں اور جا کے جناب حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں ان کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں اب ایسے ہی ہو رہا ہے بالکل یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آخری دنوں میں جاتے ہیں وہاں جا کے شریک ہوئے جیسے جناب وہاں سے فارغ ہوئے وہاں سے واپس آ گئے پہلی فلائٹ میں واپس آ گئے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بزنس مین کہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو رب تبارک رفت نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ زیادہ دیر وہاں رہتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جانے والے بھی وہ بھی تجارت کر سکتے ہیں خرید فروخت کر سکتے ہیں وہاں سے رب رفت بارک لیکن یہ بھی ذہن میں رہے جو چیزیں وہاں سے یہاں ملتی ہیں نا تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہیں سے ہی خریدے یہ مشورہ ہے ہوتا کیا ہے ہمارے لوگ بےچارے یہاں سے جاتے ہیں وہاں تو آدھا آدھا دن بازاروں میں پڑے رہتے ہیں اتنی عبادت نہیں کرتے اتنی چیزیں خریدتے ہیں ہیں وہ پھر وہ مرد بیچارے تو وہ تو ویسے وہ لٹکے ہوتے ہیں بیچارے ہماری بہنیں مائیں جو ہیں وہ بیچاری آپ کو پتا ہے ان کو مردوں کی چیز خریدی ہوئی پسند نہیں آتی وہ چیز ایک بار لے کے آئے بیچارہ گھر آ کے دکھائے گا یہ دیکھو جی نینو نینو واپس کرو کوئی اور لاؤ کوئی اور لاؤ وہ بحج تھی ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ایک بندہ تھا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے جب جنت کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بھی یہی کرتا تھا مجھے کہتا جی آپ میرے ساتھ چلیں وہ میں نے کھائی اور میں یہ اپنے لیے کام جی کے دوبارہ جب وہ تھوڑی تھکاوٹ دور چلے جی میں نے کہا چلیں جی میں نے کہا چل جو پڑے وہاں سے پڑے گا جب جاتے وہاں جا کے کوئی چیز خرید لیتا واپس آتا وہ دکھاتا کرم والی کو کرمالی جڑی ہے اسے دکھاتا وہ کہتے وہ تو معافی کریں جی یہ واپس کر لیں خریدتے یہاں سے نہیں ملتی کیا استری نہیں ملتی یہاں سے کپڑے نہیں ملتے یہاں سے ایسے ایسی فٹک کیوں ہے وہاں سے زیادہ سے زیادہ آپ نے لے لے تو ایک لے لے وہ کیا نام اس کا کھجور لے لیں اور آپ زمدم لے لیں باقی ساری چیزیں یہاں سے مل جاتی جو چیز وہاں سے نہیں ملتی وہ لائیں علامہ اقبال نے بھی روتے ہوئے کہا تھا میں حاجی کے پاس سوائے زمدم کے اور یہ کھجوروں کے اور کچھ بھی پاس نہیں ہوتا یعنی جو چیز وہاں سے لے کے آنی چاہیے وہ اس کے پاس نہیں ہے بتائیں اور آج تو وہ زمزم اور وہ چیزیں بھی ہمارا اتنا زور نہیں ہوتا کہ وہ لائیں ہم اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں بیٹیوں کو جہیز تک وہی اکٹھا کراتے کر ہیں کون سی ہے جو یہاں سے میسر نہیں ہے جو یہاں سے نہیں ملتی ایسے وقت ضائع کرنا وہاں جا کے بازاروں میں گھومتے رہنا عورتیں بیچاری تو وہ بھی بازاروں میں گھوم رہی ہیں مرد ہیں تو وہ بھی بازاروں میں میں آتا ہے بہیں گزر جاتا ہے اور روزانہ کا اور پہلے چار پانچ دن سکون سے رہیں گے جب دیکھیں گے نا وقت ختم ہو رہا ہے بس پھر جناب بازار کے وہ چکر لگائیں گے جھوڑ نکال دیں گے نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو چیزیں جہاں سے مل سکتی ہیں وہ یہیں سے خریدیں کیوں خرید رہے ہیں وہ اللہ و تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے تو پہلے ہوتا ہی آج بھی اجازت ہے وہاں سے یعنی کہ خرید و فروخت کرنے کی شرن ممانت نہیں ہے لیکن وقت بچانا چاہیے وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دینا چاہیے ذکر و فکر میں بندہ مشغول رہے جیسے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استرا شسترا نائی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کئی سارے تو میں نے بندے دیکھے ہیں وہ ہمارے علاقے کے وہ نائی نہیں ہے ایسے استر لے کے وہاں سے وہیں سے خرید لیا دس بارہ روپئے کے پتنی کتنے ریال کا آتا ہے وہ اسرا خرید لیا اور آج کے موسم میں بندوں کو پکڑ کے گھٹنا دیا اپنے اس کا سر دیا اپنے گھٹنا میں وہ جناب چار پانچ جگہ پہ مارا دو چار بار اس کے ٹینڈ پہ ایسے ہاتھ مارا ہا جی خوش ہوا اس نے کہہ لو ٹینڈ پوری بال میں پتا چلا بال تو اس کے بسار پہ ہیں کافی سارے نئے نئے نائی جو بن جاتے ہیں ان دنوں میں نئے نئے وہ کسائی بنتے ہیں کسائی نہیں بنتے بالکل بن جاتے ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا گجرا والا میں ایک نائی ہے وہ صرف تین منٹ میں پورے بچڑے کی خال اتار دیتا ہے تین منٹ میں اور پونے گھنٹے میں پورا بچڑا جناب بنا کے پورا بیل بنا کے فارغ ہو جاتا ہے اکیلا بندہ, اکیلا بندہ اکیلا بندہ وہ کہتا جی صرف عید والے دن میں وہ کہتا جی سو سے زیادہ جانور قربان کر لیتا ہوں میں نے کہا قابو بول تجھے بھی کسی نے کرنا ہے قربان تھا جو نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ہوتے ہیں بندے ایسے حضرت اورنگ زیب عالم کے دور میں آپ عید پڑھاتے تھے قربانی والی عید پڑھ کے آپ فارغ ہوتے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے تھے ان کے بندے جو ہوتے تھے نا وہ دعا سے پہلے خود سنتے ہی ساتھ کسائی کسائی اٹھ کے دوڑتے تھے سیدھے وہ جا کے اونٹ کو پڑھ جاتے اسے نہ کر دیتے بنا دیتے جیسے دعا کر کے لوگوں کو ملاقات کر کے واپس آتے وہ کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے اتنے تیز رفتار تیز گام کسائی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عید والے دن ایسے کسائی متھے لگائے قسائی ہوں باقی ذاتی صفاتی کسائی ہوں اناڑی کسائی نہ ہو وقتی کسائی نہ ہو ہے رفت بارک وطار ارشاد پر جی دیکھیں فت من عرفات فیضا فتم آئندہ جب تم عرفات سے چلنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو آئند مشار حرام کے پاس تم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور, آگے پر حکما حداكم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ویسے یاد کرو اندازہ لگائیں جی عبادت بھی رب کے ہاں وہی قبول ہے جو اس نے بتائی ہے اور امام علم بیانے کر کے دکھائیے بس, بس, بس وہی عبادت قبول ہے اپنے طریقے اپنی شرطیں لگانی نہیں جی ایسے نہیں ویسے کرو ویسے نہیں ایسے کرو جیسے وہ یہ بائش رجب کو کنڈے نکالتے ہیں وہ جی مرد نہ کھائیں جی عورتیں کھائیں جی مرد کھائیں تو اکیلے بیٹھ کے کھائیں جی فلانے نہ کھائیں ڈھمکانے نہ کھائیں کھائے اصل میں ان کی غرض تو کوئی اور ہے پیچھے ہے تو میر مابیر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں سارا کچھ تو انہیں پتا تھا کہ جناب اگر سر عام کیا ہم نے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا انہوں نے تو پکڑ کر ٹھکائی کرنی ہے اس لیے یہ شرطیں ساری لگا دی اب انہیں عبادت سمجھ لیا جیسے ہمارے ہاں کھانا سامنے نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا بھائی اپنی شرطیں لگانی رب تبارک و تعالی نے والہ طور پر ارشاد فرمایا ذکروه کما حداکم رب کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے جیسے اس نے تمہیں بتایا ہے وہ اپنے طریقے نکالنی وہ عبادت قبول نہیں ہے جس عبادت پہ رب تبارک و کا کہ حکم کی مہر نہ ہو اور اس پہ عقل و سد سام کے عمل کی مہر نہ ہو وہ قبول نہیں ہے اپنے طرف سے جو مرضی نکالتے رہیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وإن کنتم من قبله لمن الضالین ما کہ اس سے پہلے تم گمراہ ہی تھے یہ حج کے ارکان حج کی معلومات یہ ساری کی ساری رب تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہیں یہ اصلاحات جو انہی سبحان اللہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اچھا ان کا طریقہ ایک یہ تھا قریش کا وہ وہاں ٹھہر جاتے تھے جہاں سے عام لوگ زیادہ تر میدان عرفات سے باہر نکلتے تھے یہ وہاں سے نہیں نکلتے تھے یہ اوراس سے جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے یہ کہتے تھے ہم قریش ہیں اور اہل اللہ ہیں ہم اللہ والے ہیں تو ہم اس راہ پہ تو نہیں جا سکتے جس سے عوام جا رہی ہیں ہے یہ بھی کیا ایک یعنی کہ اپنے اپ کو اہل اللہ کہنا اور ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ لوگوں کو اپنے سے دھتکار دینا یہ بھی تو جج نہیں ہے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم فيدوا من حيث افاض الناس میں جہاں سے لوگ جا رہے ہیں نا تمہیں بھی وہیں سے جانا ہے چھوڑ دو یہ باتیں کہ ہم جناب اہل اللہ ہیں ہم وہاں سے کیوں جائیں ہم اہل اللہ ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیوں چلیں ہے ایسا رب تبارک کو بتا رہے ہیں وسطہ فرال اللہ اکبر دیکھیں جی ایک طرف حبیب کریم علیہ السلام عرشہ فرمایا جو بندہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر لے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے جہاں گناہوں سے پاک ہو گیا وہاں سے گزرتے ہوئے رب تبارک کو بتا رہے ہیں فرمائے وستاؤ فرال رب سے بخشش بھی مانگتے رہو ہاں یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر انا آ جائے تو کب جائے میں بخشا گیا ہوں تو لہٰذا نہ میرے قریب کوئی نہ آئے نہ اس حال میں بھی اس سے یہ بھی بتا کہ تکبر کرنا بھی نہیں ہے تکبر آنے بھی نہیں دینا بتائیں کہ اسلام کیسے تربیت کرتا ہے بندے کی دماغ ہلنے نہیں دیتا ہاں؟ یہاں کو کافر جو ہے وہ جناب کوئی کام ایسا کر لے تو کیسے بدماش بن کے پھرتے ہیں آکل ایسا جب مکہ فتح فرمایا نا سبحان اللہ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آکلسام اتنی آجی کا اظہار فرمایا کہ آکل ایسے شام کا سر بار جھکا ہوا تھا آکال شام کی داڑھی میں بار وہ جو اونٹ کی اوپر رکھی ہوئی لکڑی ہوتی نا اس لکڑی کے ساتھ حضور کی داڑھی میں بارکا لگ رہی تھی سر کے لفظ ہیں سر بھی نیچے ہو گئے داڑھی ہو گئی تو ایک یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ آ کر اسے شام کا سر بار اتنا جھک گیا رفت بارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا تم نے اتنا بڑا انعام فرمایا ہے یہ ہماری کوئی مجال نہیں ہے یہ تیرا اپنا ہی کرا ہوا ہے ہاں تم نے آج مکہ فتح کروا دیا ہے کتنی بڑی بات ہے تو نماز پڑھ کے پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے بندہ کون سا گناہ کرتا ہے بتائیں استخ فر اللہ استف فر پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں نواب پڑھ کے تکبر نہ کرنا ہم کو بڑا کام کر لیا ہے نہ اس حال میں بھی تو استقفر اللہ پڑھ مولا، مجھے پاک دے جیسے تیری عبادت کرنے کا حکم تھا مجھ سے ادا نہیں ہو سکا ہاں، بتائیں بھائی بج... حج کرنے کے بعد بھی یہی برما فر اللہ تم رب تبارک و تعالی سے بخشش مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شکر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے